20 جی منٹ ہو گئے آپ کے جواب میں آپ نے کیا تھا نا جی چلیے صاحب حضور اگر کوئی کرز لے हم. اور بعد میں کرز ادا نہ کر سکتا ہو تو کرز دینے والا کیا اس کو زکاة کی مد میں افسیٹ کر سکتا ہے हाँ. یا اگر بعد میں وہ پیمنٹ کر دے تو پھر اس امام کی کیا بات دیکھئے فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ کا قرض نکل رہا اب وہ اس حیثیت میں نہیں کہ آپ کو قرض واپس کرے آپ اگر اس کو الحساب کے چلو میں نے اس کو زکات میں لگا دیے اس طرح تو زکوۃ ادا نہیں ہوگی آپ بارہ اس مذاکرے میں سن چکے کہ ہمارے امام امام اعظم ابو اللہ عنہ کے نزدیک تملیق شرط ہے مالک بنا دینا اب مالک تو نہیں بنا نا وہ, وہ جو پیسے اس پہ نکلتے تو اس کو معاف کر دیا آپ نے زکوٰۃ کی مت مطلب اس کا ایک طریقہ جس میں آپ کی زکوات بھی ادا ہو جا اور وہ بھی قرض کے بار سے جو ہے وہ ہلکا ہو جائے اس کا طریقہ یہ ہے آپ اسے گھر میں بلائیے پہلے سے اس کو طے کر لیں کہ بھئی آپ پر میرا قرض نکل دا ہے اور آپ ہو گئے کم سے کم شریف عقیر تو ہو گیا وہ زکوٰۃ کا مستحق تو ہو گیا تو میں آپ کو کچھ رقم دوں گا جتنا بھی آپ کا قرض ہے دس ہزار ہے بیس تیس ہزار اور پھر وہ مجھے آپ جو میرا قرض نکلتا اس کی مد میں آپ مجھے واپس کر دیں اس طرح اس کو بلانے کے بعد جتنا آپ کا قرض ہے وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے تیس ہزار روپے آپ رکھ لیں آپ اس کے مالک ٹھیک ہے اب لائیے میرا قرض دے دیں اب وہ آپ کا قرض دے دے تو اس کا قرض اتر گیا اور آپ کی زکات اتر گئی بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلی تو یہ بھی لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی پر آپ کا قرض ہے فرض کیجئے اور آپ اس سے ملنے کے لیے کہیں گئے یہ میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کے بیس ہزار روپے نکالے دے نہیں گراہ آپ گئے اس کے ڈائنگ روم میں اور اس نے جیب میں سے نکال کہیں بیس ہزار سامنے رکھ دیے اور آپ کے لیے پانی یا چائے لینے گیا اور کوئی یادیں بیس ہزار اٹھا کر کے بھاگ جائے تو شرم اس پہ کوئی تعدیب نہیں یا کسی کے ہاتھ میں دیکھیں پیسے جو آپ کا مقروض اس سے چھین بھی لے تو بھی کوئی شرم تعدیب نہیں اسی طرح فرض کیجیے کوئی ایسا ڈھیٹ مل جائے آپ کو کہ آپ سے تو لے لے ان کا میں تو نہیں دیتا چھین لے اس کو جانا چھین چھان کر کے لے کے اس کو بھگا دیں تو آپ کی زکات ادا ہو گئی اس کا قرض ادا ہو گیا